اور تاعالا القران المزيد والقران الامين اعوذ بالله العليم من الشيطان الرجيم من حمده ونفسه ونفسه للقراء المهاجرين الذين اخرجوا من ديارهم واموالهم يبتغون من الله ورضوانه لتا وَمَنْ يُخَشُحَ نَفْتِهِ فَأُولَئِكَ هُمُ الْمُخْلِحُونَ وَالَّذِينَ جَعَرُوا مِنْ بَعْدِهِمْ يَقُولُونَ رَبَّنَا اغْفِرْ لَنَا وَلِإِخْوَانِنَا الَّذِينَ سَبَقُوْنَا بِالْإِيمَانِ وَلَا تَجْعَلْ فِي قُلُوبِنَا غِلَّا لِلَّذِينَ آمَنُوا رَبَّنَا إِنَّكَ رَبُوكُ الرَّلِيم اللہ سبحانہ بنا ہوا نے صحابہ کے رضوان اللہ علیہ مجمعین کو اپنے فضل و قرم سے باہم شیر و شکر کر دیا تھا اور وہ سینکڑوں پالت یک جان تھے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی تربت اور حفاقت اور دین اسلام کی اللہ رب العالمین کی طرف سے نازل کردہ ہدایات اور رہنمائی کے نتیجے میں وہ اپنا اصل تعلق دین اور اسلام کی بنیاد پر استوار کیا کرتے تھے ایک دوسرے کے ساتھ محبت الفت و پیار آپس میں اقوبت و بھائی چارے کی سدا اور ایک دوسرے کے دکھ سکھ میں شریک ہونا تمام اہل اسلام کو اپنے جسم کا حصہ قرار دینا رضور کریم صلی اللہ علیہ وسلم اور ان کے خاندان سے بالخصوص محبت و پیار رکھنا یہ ان کے عقیدے کی ان کے ایمان کی ایک اہم کری اور مرکزی علامت تھی اور پھر رسول کریم صد اللہ علیہ وسلم کے بعد صحابہ کرام رضوان اللہ علیہ مجمعین نے ہمیشہ ہی امام الانبیاء جناب محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کے خاندان آپ کے اہل بیت اور آپ کے رشتے داروں کو ہمیشہ عزت کی نگاہ سے دیکھا ان کو عزت دی ان کو شرف بخشا اور اس میں وہ اپنے لیے سعادت سمجھا کرتے اگرچہ کچھ لوگ یہ عقیدہ اور نظریہ رکھتے ہیں کہ انبیا کے ہمارے امام انبیاء سے زیادہ علم رکھنے والے ہوتے ہیں اور مقاعدہ کچھ لوگوں نے اپنی کتابوں میں اس مہرو پر باب باندھے ہیں اور آئمہ کو انبیاء سے افضل پرا دینے اور افضل ثابت کرنے کی کوشش کی ہے لیکن انہی کے اپنے ادابرین اور انہی میں انصاف پسند اور سنجیدہ لوگ اور ان کے ساتھ ساتھ تمام پر اہل اسلام اس بات کا انکار کرتے ہیں کیونکہ جو مقام و مرتبہ ایک نبی کا ہوتا ہے وہ کسی امتی کا نہیں ہوتا اور امام الانبیاء جناب محمد مصطفی صلی اللہ علیہ وسلم کا مقام آپ کی شان عظمت آپ کا مقاب مقمول پر فائز ہونا ہونا اور والد حوضر قصل ہونا اور اس طرح کے بے شمار فصائد و فوائد ہیں جو کہ رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو باقی تمام تر اندیا سے بھی ممتاز اور پہتوڑوں بر کر فرار دیتے ہیں جس طرح سے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات گرانی سب سے اصل و بہتر ہے بحری ہی نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا خاندان آپ کا گھرانہ تمام خاندانوں اور تمام گھرانوں سے زیادہ شرخ و منزلت والا زیادہ مقام و مرتبہ والا صحیح مسلم میں ہے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں ان اللہ پفا کی تابی اسماعی اسماعی علیہ السلام وسلام کی اولاد میں سے کینانا کو سنا وصطفا قوریشم ان کی نانا تھا اور پھر کینانا سے قریش کو چنا وصطف من قریشن بنی ہاشمہ قریش سے اللہ تعالی نے بنی ہاشم کو چنا وصطفی من بنی ہاشم اور مجھے اللہ تعالی نے بنی ہاشم میں سے چنا یعنی نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا خاندان وہ تمام سر خاندانوں میں کمبھوں اور طبیلوں میں سب سے اعلیٰ اور ممتاز کریم اللہ سبحانہ آنا ہوا نے جو شرف و عظمت انہیں عطا کی ہے وہ عظمت کسی اور کو نہیں ملی اور اسلام سے پہلے بھی دور جہلیت میں بھی لوگ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے خاندان کی عزم و تقریر کیا کرتے دی. ان کی فہم و فراست ان کی حکمت و دہائی ان کی سیادت و قیادت اور ان کی عشور کشائی یہ کسی سے ڈھکی چھپی نہیں تھی اللہ سبحانہ ہوا تعالی نے رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے خاندان کو ہمیشہ سے ہی ممتاز رکھا اور پھر اسلام کے آنے کے بعد خاندان نبوت کو جو مقاموں مرتبہ ملا وہ پہلے مقام اور پہلے شرط پہلی عزت و تقریب سے کہیں زیادہ تھا نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے خاندان کے لوگ جو بنی ہاشم سے نہیں تھے وہ بھی بنی ہاشم کے اس مقام و مرتبے کے گڑ کرے تھے عام طور پہ ہوتا تو یوں ہے کہ شریقہ دوسرے کی خوبی اور بڑائی کو بھی قبول کرنے کے لیے تیار نہیں ہوتا اپنے شریک کا مقام و مرتبہ اس کی بددری کو قبول کر لینا یہ بڑا مشکل کام ہوتا ہے لیکن امیر الحمد سیدنا معاویہ بن ابی رضی اللہ تعالی عنہ وہ بوما بھی تھے ہاشمی نہیں تھے ان سے کسی نے پوچھا کہ بنو میاں اور بنو حاشم میں سے شریف کون تھا زیادہ شرف و مزرت والا زیادہ ان مقام و مرتبے والا کون سیدنا معاویہ رضی اللہ تعالی عنہ فرماتے ہیں ہم میں اشراف زیادہ تھے اور ان میں شریف زیادہ تھے یعنی ہماری تعداد زیادہ تھی لیکن افضل اور اخلا لوگ بہتر اور بستر لوگ وہ بن ہاشم میں زیادہ فرماتے ہیں ان میں ایک بزرگ ہاشم تھے جس کے برابر ہمارے جد امجد عبد مناظر قصعی کی اولاد میں سے اور کوئی بھی نہیں تھا جس قدر شریف اور اعلی مرتبہ حاصل تھے ان کا ہمسر اور ہم پلّہ کوئی بھی نہیں تھا جب وہ فوت ہو گئے تو تعداد کے اعتبار سے ہم اشراف زیادہ ہو گئے لیکن ہم میں سے کوئی شخص بھی عبد المختلف بن ہاشم کے ہم پلّا نہیں تھا اور پھر جب وہ موت ہوئے عبد المختلف بن ہاشم تو تعداد اور اشراف کے اعتبار سے ہم بہت زیادہ بڑھ چکے تھے نفری ہماری بہت تھی ہم میں سے بہت سے لوگ سز لو مرتبے والے تھے لیکن عبد المطلف کی اولاد میں ایک ایسا شخص پیدا ہوا جس نے سب کو پیچھے چھوڑ دیا اور اس جیسا انسان دنیا میں آج تک پیدا ہی نہیں ہوا یعنی امام الانبیاء محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم یہ بات کہنے کے بعد فرماتے ہیں اب بتاؤ کہ شریف زیادہ کون ہے یعنی اونچے مقام مرتبے والا کون ہے ظاہر بات ہے کہ سیدنا امیر معاویہ رضی اللہ تعالیٰ کے بیان سے یہ بات واضح ہو رہی ہے کہ وقت بنو حاصل اور زیادہ اونچے مقام والے زیادہ بڑے مرتبے والے جتنے کھلے دل کے ساتھ ہاشمیوں کی فضیلت ان کے مقام و مرتبے کو قبول کیا یہ صحابہ کے رضوان اللہ یعنی مجمعین کی جماعت ہے کہ جو اپنے دلوں میں کسی قسم کی کوئی کضورت کوئی میل کسی قسم کا کوئی کینا اور بوتھ نہیں رکھتے صحابہ کے آپس میں مشاجرات لڑائیاں جھگڑے غلط فہمی کی بنیاد پر آخر وہ بھی انسان تھے معصوم علی خطا نہیں تھے بشر تھے لیکن ان مشاجرات کو بنیاد بنا کر حقائق سے کبھی اماز نہیں کیا حق کو حق مانا حق جانا اور حق کہا ہے یہی بات ہے کہ اللہ سبحانہ ہوا صحلہ فرماتے ہیں اولا ہی کا کاتابہ پی اروبیم المان یہ وہ لوگ ہیں کہ جن کے دلوں میں اللہ سبحانہ خانہ ہوا نے ایمان دکھ دیا وہ اِسی جگہ ہوں میرا اور اپنی طرف سے خاص روح کے ساتھ ان کی تعین و فرص کی ہے و من اور, اور انہیں ایسے بارات میں داخل, داخل فرمائے گا کہ جس کے نیچے دریا بہتے ہیں وہ اس میں ہمیشہ رہنے والے ہیں رضی اللہ عنہ و رضو اللہ ان سے راضی اور یہ اللہ سے راضی ہو گئے اللہ یہ اللہ کا لشکر ہے اعلیٰ امن عصب اللہ خبردار اللہ تعالیٰ کا لشکر ہی کامیاب ہونے والا اللہ سبحانہ کھانا ہوا تعالیٰ نے انہیں اپنا گروہ اور اپنا لشکر قرار دیا ہے اور فرمایا ہے کاتا باقی ایمان اللہ نے ان کے دلوں کے اندر ایمان بھر دیا ان کے دلوں میں ایمان اللہ تعالی نے داخل کر دیا اسی طرح ایک مرتبہ عمر بن بنیاد الزیم رحمہ اللہ وہ فرمانے لگے کہ امیر و رضی اللہ تعالی عنہ ان کا مقام ان کا مرتبہ میری نسبت بہت اونچا اور بہت زیادہ امیر معاویہ رضی اللہ تعالی عنہ نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ مل کر جس گھوڑے پہ سوال ہو کے جہاد کیا اس گھوڑے کی غبار جو دھول گھوڑے کے چلنے کی وجہ سے ہوتی ہے وہ بھی امر ابن عبد العزیز سے افضل اور پہلے اور فرمایا لا احد احاد اصحاب محمد ان صلی اللہ علیہ وسلم صلی اللہ علیہ وسلم کے صحابہ کے کے ساتھ کسی کو توڑا بھی نہیں جا سکتا کہ صحابہ کے رضوان اللہ علیہ وجوہین سے یہ جی موازنہ ہی غلط ان کا مقابلہ کوئی نہیں کر سکتا جن کو اللہ سبحانہ ہوا صاحلہ نے صحابیت سے نوازا ہے عبداللہ اقبال رضی اللہ فرماتے ہیں لات سب و محمد صلی اللہ علیہ وسلم محمد حرمی صلی اللہ علیہ وسلم کے اصحاب میں سے کسی کو برا نہ کرو کیوں فرمایا فلاں خیر عبادتی احبی کو رو رہو ان میں سے کسی ایک آدمی کا صحابۂ کرام میں سے کسی ایک کا نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ ایک گھڑی کھڑے ہونا تمہاری ساری زندگی کی عبادت سے اب اور آپ بہتر تم ساری زندگی کی حفاظت کرتے رہو پھر بھی رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے صحابہ کرام کے چھوٹے سے عمل کو نہیں پہنچ سکتے طرح رسول اللہ صلی اللہ صلی علیہ وسلم نے فرمایا اگر تم پہاڑ کے برابر سونا خرچ کر دو تو, تو پھر بھی صحابہ کرام رضوان اللہ رحیم نائن نے جو ایک مٹھی ہر جو اللہ کے راستے میں سبقہ کیے تھے اس کے اجر کے برابر بھی تم نہیں پہنچ سکتے اور صحابۂ کے رضوان اللہ علیہ مجمعین ان کے بارے میں تو اللہ سبحانہ ہو و ہوا نے نبی کریم اللہ علیہ وسلم کو خصوفی طور پہ شب دیا تھا ان کا تذکیہ کرنے کے لیے اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں محمد والحکمہ كَانُوا فِي انکان قبل ولابین <لِمُمِين> اللہ تو وہ داخ ہے کہ جس نے امیوں کے اندر انہی میں سے ایک رسول بھیجا جو انہیں اللہ رب العالمین کے فراغین پڑھ کے سناتا ہے اور وہ <وَيُزَكِّهن> ذکی ان کا تذکیہ کرتا ہے ان کے دنوں کو پار کرتا ہے وہی الکم الکتاب اور <وَحِكْمَة> حکما اور انہیں کتاب الحکمت کی تعلیم دیتا ہے وہ ان کارو من قبر الفی غلانی <مُبِين> اگر اگرچہ وہ اس سے پہلے واضح ترین گمراہی میں تھے اللہ سبحانہ ہوا صاحب نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی ذمہ داری لگائی تھی صحابہ کے رام رضوان اللہ علیہ مجمعین کو کتاب و حکمت کی تعلیم دینے اور مقصد کیا کرنے اور جس کا تذکیہ اللہ رب العالمین کروائے امام الانبیاء جناب محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم سے بولا اس سے بھر کے پاقیزہ فضل اور, اور اونچے ربتبے والا اور کون ہو سکتا ہے اللہ رب العالمین نے انہیں ایک معیار اور کسوٹی بنایا اور فرمایا وقدارے کا جالناک امت انواستہ ہم نے تمہیں عدالت والی امت وقت مقدل امت بنایا ہے یقور شہدا الناخ تاکہ تم لوگوں پر گواہ بن جاؤ وہ یقور رسول علی شہیدہ اور رسول تم پر گواہ بن جائے اسی طرح اللہ سبحانہ و ہوا فرماتے ہیں تو آمنوں میں کتنی ماں آمن تم بھی اگر یہ لوگ بھی اس نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم صاحب ویسا ہی ایمان لائیں جیسا تم ایمان لائے ہو فقہ دیکھتا پھر یہ لوگ ہدایت پائیں گے وہ ان اور اگر یہ پھر گئے تو ان نما کی تو یہ دور کی مخالفت میں ہوں گے بس اللہ پھر آپ کو ان سے اللہ تعالیٰ کافی ہو جائے گا اسی طرح فرمایا محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم محمد صلی اللہ علیہ وسلم اللہ کے رسول ہیں والذین اللہ اور وہ لوگ جو آپ کے ساتھ ہیں اشد فارین ہوں وہ کافروں پر وہ سخت ہیں لیکن آپس میں ایک دوسرے کے ساتھ بڑے دھرم ہیں تراہم رکن آپ ان کو دیکھتے ہیں کہ یہ رکوع میں سجدے میں اللہ رب العالمین کا فضل اور اللہ تعالی کی رضا مندی تلاش کرتے ہیں اور اسی طرح اللہ سبحانہ ہوگا تعالیٰ نے ان کا ایک اور بیان کیا اللہ من فضلًا من بقراجرین والا مہاجرین اللہ کے راستے میں ہجرتیں کرنے والے یہ اپنے گھروں سے اور اپنے مالوں سے نکال دیے گئے یبتغون فض من اللہ وضوان یہ اللہ تعالی کا فضل اور اس کی مندی تلاش کرتے ہیں اللہ رسول اللہ اور رسول کی مدد کرتے ہیں اولا مست یہی لوگ سچ بولنے والے ہیں سچے ہیں پھر انسار صحابہ کرام کے بارے میں فرمایا و اللہ تبدار اول ایمان امن قبل ہا جا جنہوں نے پہلے ہی ایمان اپنے دلوں میں سنالیا اور گھر میں انہوں نے جگہ بنا لی جو بھی ان کے پاس ہجرت کر کے آتا ہے وہ ان سے بھرپور کرتے ہیں بلا یوں ہم جمینا اوٹو اور انہیں جو کچھ بھی دیا جاتا ہے مال غنیمت سے مالے شہ سے انسار کو اگر حصہ بھی ملتا ہے تو وہ اس کی ضرورت محسوس نہیں کرتے وہی خفافا اور وہ اپنے پر دوسروں کو ترجیح دیتے ہیں ہاں یہ تنگی کے عالم میں ہی کیوں نہ ہوتی فرون اور جو دل کے فخل سے بچا لیا گیا وہی کامیاب ہونے والے اور بعد میں آنے والوں کے لیے اللہ نے کہا و اللہ دینا جا وہ جو اس کے بعد آئے یقون وہ کہتے ہیں ربنہ سب ایمان اے اللہ ہمیں بھی بخش دے ہمیں بھی معاف فرما اور ان لوگوں کو بھی معاف کر دے جو ایمان لانے میں ہم سے سبقت لے گئے جو ہم سے پہلے مسلمان ہو گئے ولا سج الفی خلوبین امن ہوں اور جو اہل ایمان ہیں ان کے بارے میں ہمارے دلوں کے اندر کسی قسم کا کوئی کینا باقی نہ رکھ ربانہ رکیم اے ہمارے رب یقیناً آپ نہایت نرمی کرنے والے بہت زیادہ رحم فرمانے والے اسی طرح اللہ تعانہ تعالیٰ نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے اصحاب کو آپس میں یک جاں کر دیا تھا اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں لوگ ان پک کا ماں پہ ارد جگہ اللہ نے ان کے دلوں میں الفت ڈالی ہے محبت ڈالی ہے اے پیارے حبیب سب الحیح وغیرہ آپ زمین بھر کا مال زمین میں جو کچھ ہے سب کا سب خرچ کر دیتے پھر بھی آپ ان کے دلوں میں पैदाना پیدا نہ کر سکتے اور آپ کی نباہ اللہ کا بہینہ اللہ نے دلوں کے اندر الفت رکھی ہے دلوں میں محبت ڈالی ہے اور صحابہ کے رضوان اللہ یہ نہیں مجموعی آپس میں ایسے مل جل کر الفت زندگی گزارتے رہے کہ ان کی زندگیاں ہمارے لیے مشورے راہ لیکن نہایت عجیب حالات کا سامنا ہوتا ہے جب کچھ لوگ یہ بابر کروانے کی کوشش کرتے ہیں کہ شاید صحابہ کے رضوان اللہ یا احمد نہیں اور اہل ویسے اطہار کے ماتین بدمین نفرت کینا اور دشمنی تھی اور وہ پھر بھی جھوٹی روایات سے گھڑی گھڑائی سنی سنائی باتوں کا سہارا لے کر اپنے موقع کو ثابت کرنے کی کوشش کرتے ہیں لیکن حقیقت نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے تمام طرف صحابۂ کرام چاہے ان کا تعلق اہل بیت سے ہو خاندان نبوت سے ہو بنو حال یا پھر ان کا تعلق دیگر خاندانوں سے ہو وہ آپس میں ایک دوسرے کے ساتھ بہت الفت اور محبت رکھا کرتے تھے اور صحابہ کرام رضوان النا ہی اپنے بچوں کے نام سابق کے ناموں پہ رکھا کرتے ہیں اور یہ اظہار محبت کا ایک بہترین طریقہ کار اور نام کا اثر شخصیت پر بھی ہوتا ہے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے بھی اچھے ناموں کو پسند کیا ہے اور برے ناموں سے بچنے کا حکم دیا ہے مثال کے طور پہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں احبال عبداللہ و عبد الرحمٰن عبد اللہ اور عبدالرحمان یہ دو نام اللہ و تعلی کو تمام ناموں سے زیادہ پسند ہیں اسی طرح رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان ہے اخبل اسمائیوں سیامت انضل رجن الطمہ ملک اللہ قیامت کے دن اللہ رب العالمین کے ہاں سب سے برے نام والا آدمی وہ ہوگا جسے شہنشاہ کہا جاتا ہو شہنشاہ اللہ رب العالمین کو سب سے ناپسندیدہ نام ہے اسی طرح نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم جس کا نام برا ہوتا تھا اس کا نام تبدیل کر دیا کرتے تھے اچھا اچھا نام رکھا کرتے تھے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے صحابہ سب سے پہلے ابو بکر عبی اللہ تعالی عنہ پھر ان کے بعد عمر رضی اللہ تعالی عنہ پھر سیدنا عثمان رضی اللہ تعالی عنہ ان تینوں کے بارے میں کچھ لوگوں کو بہت زیادہ تشویش ہے لیکن سیدنا علی رضی اللہ تعالی عنہ نے اپنی اولاد کے نام ان اصحاب کے نام پہ رکھے ابو بکر ابن علی ابن علی طالب جو کہ سیدنا حسین رضی اللہ تعالیوں کے ساتھ کربلا میں شہید ہوئے تھے آج لوگ داستانے کربلا تو بڑے شوق سے سنتے سناتے ہیں آپ نے بھی نام سنے ہوں گے علی اکبر علی اصغر کا کبھی یہ پوچھنے کی کوشش تو کریں کہ علی اکبر اور علی اصغر کا اصل نام کیا تھا ان کو ان کے اصل نام سے کیوں نہیں پکارا جاتا وجہ یہی ہے کہ اگر علی اکبر اور علی اخبر کا اصل نام لیں گے تو ابو بکر عمر رضی اللہ تعالی عنہما کا نام آئے گا ابو بکر ابن علی سکے علی رضی اللہ تعالی عنہ کے بیٹے سیدنا دنہ حسین رضی اللہ تعالیٰ کے ساتھ میدان کربلا میں شہید ہونے والے دوسرے عمر ابن علی ابن علی طالب یہ بھی میدان کربلا میں حسین رضی اللہ تعالیٰ کے ساتھ شہید ہوئے تیسرے عثمان ابن علی ابن علی طالب یہ بھی میدان کربلا میں شہید ہوں اسی طرح حضرت حضر رضی اللہ تعالی انہوں نے اپنے بیٹوں کے نام بھی رکھے ابو بکر ابن حسن ابن ابھی طالب بن ہری ابن ابھی طالب دوسرے بیٹے کا نام عمر ابن حسن ابن ابھی طلحا بن حسن ابن الی یہ تینوں بھی میدان کربلا میں سیدنا دینا حسین رضی اللہ تعالی عنہ کے ساتھ شہید ہو دو بیٹے سیدنا دینا حسین رضی اللہ تعالی عنہ کے ایک کا نام ابو بکر دوسرے کا نام عمر دو بیٹے سیدنا حسن رضی اللہ تعالی عنہ کے ایک کا نام ابو بکر دوسرے کا نام عمر اور یہ چاروں میدان کربلا میں موجود تھے اور مجنومن وہاں پر شہید کیے گئے تو یہ واقعۂ کربلا سننے سنانے والے شہدائے کربلا کے جو نام ہیں انہیں پہ ہی اگر غور کر لیں تو انہیں پتہ چلے گا کہ صحابہ اور اہل ویت کے درمیان نفرتیں نہیں بلکہ محبتیں تھیں دوریاں نہیں تھی بلکہ قربتیں تھیں یہ باہم شیر و شکر تھے اور ایک دوسرے کے قام و مرتبے کے مطابق عزت دیا کرتے تھے ایک دوسرے کی تکریم کیا کرتے تھے اسی طرح علی ابن حسین جنہیں زین العابدین بھی کہا جاتا ہے رحمہ اللہ انہوں نے اپنی اولاد کا نام اسی طرح صحابہ کے رضوان اللہ علی مجمحیم کے ناموں پہ رکھا خلیفہ ثانی عمر علی اللہ علیہ کے نام پہ انہوں نے نام رکھا عمر بن علی بن حسین بن علی اقرم ابھی تالے ی طرح ان کی بیٹی انہوں نے اس کا نام رکھا عائشہ بنتے علی بن حسین یعنی ایسے ویت کا یہ سلسلہ رکا نہیں چلتا رہا کہ واقعائے کربلا سے پہلے بھی اور واقعے کربلا کے بعد بھی وہ خلافائے راشدین کے ساتھ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے اصحاب کے ساتھ اپنی محبت کا اظہار مختلف انداز اور مختلف طریقہ کار سے کرتے رہے یہ صحابہ کے رضوان اللہ علیہ مجماہی آپس میں ایک دوسرے کے ساتھ رشتہ داریاں نکلتے اگر اہل بیگ کو صحابہ کرام رضوان اللہ علیہ مجمعین سے کسی قسم کی کوئی شکایت ہوتی تو جس کے ساتھ لڑائی ہو وہ علاج ہو دلوں میں قبولتیں اور نفرتیں ہوں دوریاں ہوں وہاں پہ رشتے نہیں کیے جاتے جن کے تاریخ میں ایسے متعدد واقعات ہیں کہ اہل بیت نے صحابہ کرام رام رضوان اللہ علیہ مجمعین کے ساتھ ان کی اولادوں کے ساتھ اپنے تعلق جوڑے ہیں بنو ہاشم اور بنویا کی آپس میں رشتہ داریاں ان کی ایک لمبی فہرست ہے اسلام سے قبل عرب میں رشتہ ناطا طے کرتے ہوئے کفات کو یعنی نقبی برابری کو بہت زیادہ اہمیت دی جاتی تھی اور قریش اس بارے میں سب سے پیش پیش تھے کیونکہ وہ اپنے آپ کو دوسروں سے برتر اور بہتر سمجھتے اور دوسرے سمائل میں اپنی بیٹیاں دینے کو وہ اپنے لیے آر اور اپنی توہین سمجھا کرتے اور یہ چیز سب سے زیادہ بنی عبد مناف میں پائی جاتی تھی یہ لوگ زیادہ تر اپنی بیٹیوں کی شادی آپس میں ہی کر لیا کرتے یعنی اموی سردار اپنی بیٹیاں ہاشمی سرداروں سے بیہتے اور ہاشمی اپنی بیٹیاں اموی سرداروں سے بیہتے تھے کیونکہ یہ دونوں ہی بنی ہاشم بنی امریا ایک ہی دادا کی اولاد تھے یعنی عبد مناف کی اولاد تھے سردار عبد المطلب بن ہاشم نے بھی اپنے لفتے جگر اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی سبھی کٹھی گئی زا بن سے عبد المطلف ہاشمیہ قرشیا کی شادی اپنے اموی بھتیجے قریض ابن حبیب ابن اپنے شمس کے ساتھ کی تھی اور انہی کی بیٹی اروا کے بطن سے سنگ دینا عثمان ابن عفان رضی اللہ تعالی عنہ پیدا ہوئے تھے اور ابو سبیان کے والد حرب ابن امیہ انہوں نے اپنی بیٹی ان میں جمیل اروا بنت حرب کی شادی نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے چچا ابو لہب بن مطلب بن بلی ہاشم سے کی تھی اور عبد المطلب بن ہاشم نے اپنی بیٹی اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی پپھی شفیہ رضی اللہ تعالی عنہا کا حرب ابن حارث ابن حرب کے ساتھ نکاح کیا اور جب وہ فوت ہوا تو اس کے بعد خدیجہ رضی اللہ تعالی عنہ کے بھائی عوام ابنِ خویلت سے ان کا نکاح ہوا جن سے نام زبیر رضی اللہ تعالی عنہ پیدا ہوئے یہ وقت سے پہلے جد ہی مثالیں ہیں کہ بنو ہاشم اور بنو امیا یہ دونوں خاندان آپس میں کیسے ایک دوسرے کے ساتھ ملے ہوئے اور جڑے ہوئے اور آج کل بنو ہاشم اور بنو امیا کو کچھ بیچاروں نے ایک دوسرے کے مدے مقابل لا کے کھڑا کر دیا اسلام کے بعد بھی ان لوگوں کی یہی کیفیت اور یہی حالت رہی بنو امیہ اور بنو ہاشم دونوں خاندان ایک دوسرے کے ساتھ رشتہ داریاں نبھاتے رہے ایک دوسرے کے ساتھ رشتے کرتے رہے اسی طرح ہاشمی خاندان بنی ہاشم کی دیگر اطحاط کے ساتھ بھی رشتے داریاں ہیں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم خود ان کی شادی سیدہ ایسا صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہا سے ہوئی یہ تیمیا تھی تیمیا خورشیا تھی اسی طرح سیدہ افزا بنت عمر رضی اللہ تعالی تعالیٰ افزا بنت عمر سیدنا عمر رضی اللہ تعالی عنہ جو تھے یہ ادبی خوراشی تھے قریش خاندان کا قبیلہ تھا آج بھی نہیں تھے اسی طرح ابو اسفیان رضی اللہ تعالی عنہ کی بیٹی ام حبیبہ یہ بھی نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی دوجۂ محترمہ تھی اور ابو سفیان رضی اللہ تعالی عنہ خاندان بب امریا میں سے اسی طرح سیدنا علی رضی اللہ تعالی عنہ نے اماما بن العاص رضی اللہ تعالی عنہا سے نکاح دیا فاطمہ رضی اللہ تعالی عنہ کی وفات کے بعد اماما بن سے ابلاب سے نکاح ہوا اور یہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی بیٹی زینب رضی اللہ تعالی عنہ کی بیٹی تھی امامہ بن سے زینب اسی طرح عقیم طالب سیدنا علی رضی اللہ تعالی عنہ کے بھائی ان کا نکاح ابو سفیان رضی اللہ تعالی عنہ کی بیٹی تو رحبا بن سے ابھی کے ساتھ ہوتا ہے اور یہ اموی تھی بن امیہ سے تعلق رکھتی اسی طرح فاطمہ بن سے حسین ابن علی سگے حسین رضی اللہ تعالی عنہ کی بیٹی ان کا نام فاطمہ تھا ان کا نکاح عبداللہ ابن امر ابن عثمان جو کہ عومی خاندان کے چشم و چراغ تھے ان کے ساتھ ہوا <تصفح> یہ فہرست وہ لمبی ہو جائے گی اگر آپ ان تمام رشتے ناطوں کو بیان کرنا شروع کر دیں قصہ مختصر یہ کہ صحابہ کے رضوان اللہ علیہ وجنا اور اہل فیسی اتحاد یہ ایک دوسرے کے دوست تھے ایک دوسرے سے محبت اور الفت رکھنے والے تھے ایک دوسرے کے ساتھ یہ رشتہ داریاں اختوار کرنے والے تھے ان کی آپس میں کسی قسم کی کوئی ذاتی رنجش نہیں تھی جس طرح لوگوں نے بابر کروانا شروع کر دیا ہے کہ یہ آپس میں ایک دوسرے کے خلاف تھے ایسا شہرا بنیا کا پیش کیا جاتا ہے کہ شاید وہ اہل بیگ پر بہت زیادہ ظلم و ستم کرنے والے خاندان بنواشن پر چڑوں ستم کے پہاڑ توڑنے والے حالانکہ ایسا پسند نہیں ہے یہ باہم سیرو شکر یکجان تھے صحابۂ کے رام رضوان اللہ رحم المین ہاں وہ بنی حاشم سے تعلق رکھنے والے ہوں بنی امیہ سے تعلق رکھنے والے ہوں ادبی ہوں اموی ہوں قرشی ہوں سب آپس میں ایک جان تھے ان کا اتحاق تھا ان کا اتہاس تھا کیونکہ اللہ و تعالیٰ نے ان کے دلوں میں ارسک پیدا کی تھی اللہ تعالیٰ نے ان کے دلوں کو جوڑ دیا اور جس کا دل اللہ تعالیٰ نے جوڑ دیا ہو دنیا کی کوئی بھی طاقت کوئی بھی حادثہ کوئی بھی سانحہ کوئی بھی واقعہ اللہ کا کی پیدا کردہ الفت کو دلوں سے نہیں نکال سکتا لوگ دلا بجا صحابہ کے رضوان اللہ مجناہی پر تہن و تشریح کرنے کا بہانہ تلاش کرنے کے لیے چند ایک چھوٹے موٹے واقعات کو جو آپس میں نوک چوک کچھ ہوئی اس کو بنیاد بنا کے اور ان باس باز ہستیوں پر زبان شان دراز کرنے کا دروازہ کھولتے ہیں حالانکہ اللہ کو ٹھانا ہوا سہالا نے دین اسلام میں صحابہ کے پڑے اونچے مقام مرتبے والے لوگ وہ بات باز ہستیاں ان کی تو حفاظتوں اور عظمتوں کے کیا ہی کہنے ہیں کسی عام مسلمان آدمی کے لیے بھی کسی عام مسلمان آدمی کے لیے بھی اللہ تعالی نے اپنے دین میں اپنی شریعت میں اس بات کی اجازت نہیں دی ہے کہ اس پر سب کو شرم کیا جائے اس کو تعلق اشنی کا نشانہ رہے صاحب رام رضوان اللہ کے بج گڑی کے بارے میں تو اللہ سبحانہ خدانہ نے بار بار انہیں جنتوں کی بشارت دی اپنی مندی کا اعلان کیا رضی اللہ عنہم یہ اللہ سے راضی اللہ ان سے راضی لغت رضی اللہ عن المؤمنین ہے اس سارا کا جا رہا اللہ عمینوں پر راضی ہو گیا جب وہ درخت کے نیچے آپ کے ساتھ بیٹھتے رضبان کر رہے صحیح بخاری میں حدیث آتی ہے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں ان اللہ تعالی علیہ بدرین اللہ رب العالمین نے اہل بدر کو بدر میں شریک ہونے والے صاحبۂ کران کو عرض سے جھانک کر دیکھا ہے اور فرمایا ہے اے ما تم کل رفت اللہ تم تم جو بھی عمل کرتے ہو کر لو میں نے تمہیں معاف کر دیا ان کے لیے واقعی کے ایڈوانس اعلان اللہ رب العالمی اور پھر اشرا مبشرہ بھی ایک ہی مجلس میں جن کو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے جنت کی خوشخبری دی عمر فر جہاں عثمان فی جس صحابہ کرام کے نام لیے اور پھر یہ صحابہ کرام عثمان اللہ علیہ منمانی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم جب بھی جہاں بھی جاتے یہ آپ کے ساتھ بات ہوتے اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم بھی جب تذکرہ کرتے ابو ببر و نبر رضی اللہ تعالیٰ کا تذکرہ اپنے ساتھ کرتے ایک مرتبہ طویل حدیث ہے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ قرب قیامت بھیڑیا آزاد کر رہا ہوگا بکریوں کو اس بچانے والا کوئی نہیں ہوگا ایک بھیڑیا نے بکری چرائی کھا گیا مالک اس کے پاس آیا وہ بھیڑیا بولتا ہے انسانوں کی طرح اور کہتا ہے وہ وقت کیسا ہوگا جب مجھ سے ان کو بچانے والا اور کوئی نہیں ہوگا یہ بڑی انہوبی تھی بات تھی کہ ایک بھیڑیا جانور کو انسانوں کی طرح بات کرے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے بے کوئی ایسا کر لوں بھیڑیا بھی بولتا ہے آ منتوبی ہی آنا وہ ابو بکرے بر میں بھی اس پر ایمان لاتا ہوں اور ابو بکر و عمر بھی اس پر ایمان لاتے ایسا اعتماد تھا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو ان صحابہ رام پر کہ جو بات گبارے سے لکھتی ہے میرا بھی اس پر ایمان ہے کا بھی ایمان ہے عمر کا بھی ایمان ہے رضی اللہ تعالی عنہ یہ تھے صحابہ کے رضوان اللہ علیہ مجمعین اللہ تعالی ہمیں صحابہ کے رضوان اللہ علیہ مجمعین کی کما کو عزت و تقریب کرنے کی توفیق سے اور ان جیسا ایمان والا بننے کی توفیق عطا فرمائے ان کے نقش قدم پر چل کے ہمیں انہی کے ساتھ جنت میں جانے کی توفیق عطا فرمائے وماں توفیقی اللہ بلّا و علیہ تو